سامین ہمارے اہل قلم پروگرام میں اس مرتبہ شان حقی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں شان صاحب شاعر بھی ہیں بہت اچھے نقال ہیں اردو ادب کے لغت پہ اردو لغت پہ کافی عرصے سے انتہائی دھماک سے کام کر رہے ہیں انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور بہت کچھ ہے جو اس درمیان میں گفتگو جب شروع ہوگی تو تذکرہ آئے گا آپ سنیں گے میں اس میں شان صاحب سے ہی آپ کا پہلے تعارف کرا کر کچھ باتیں پوچھ لیتا ہوں پھر آپ ان سے سنتے جائیے اور پھر درمیان میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی جیسے جیسے تو میں سوال کر کے جو کچھ کو نہیں بھی کہنا چاہیں گے وہ میں کہلواتا رہوں گا شاہ صاحب ہم سب سے پہلے تو ابتدائی دور جو ہوتا ہے اس جی جی میں آپ نے علی میں تعلیم حاصل کی جی اور دہلی کی جو شیر و ادب کی محفلیں تھیں جی ان سے ہاں ہاں آپ کا تعلق رہا ہے جی تو ہاں کچھ اس زمانے کی یاد جو ہے اس زمانے کی بہت سی یادیں ہیں وہ اس مختصر سے وقت میں کیا دہرائی جا سکیں گی بہرحال یہ صحیح ہے کہ میرا ادبی ذوق جو ہے شیر گوئی کا شوق تو دلی میں بھی پیدا ہو گیا تھا یعنی لڑکپن میں جب کہ میں اسکول کا طالب علم تھا لیکن اس کی پروری شلیگر میں ہوئی مجاز ہمارے ساتھی تھے مجھ سے وہ دو سال آگے تھے عمر میں ذرا زیادہ آگے تھے اور علی سردار جعفی ہمارے ساتھ تھے جانصار اختر تھے ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے تو ماحول تھا ایک اور اس میں سب طرح کا مذاق تھا علی گڑھ میں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ علی گڑھ میں صرف یعنی رجحان جو تھا وہ ترقی پسندانہ ہی تھا سب طرح کے وہاں آوازیں سنی جاتی تھیں لیکن ایک حلقہ تھا جو آپ نے جیسے کہا کہ آگے سوچنے والا آگے چلنے والا وہ موجود تھا یہ تو آپ نے بتائی دیا ہے صاحب کہ جیسے جو محفلیں شیر و ادب کی دہلی میں تھیں وہیں سے آپ میں ایک ذوق پیدا ہو چکا تھا जी. لیکن ایک سوال بہرحال ہوتا ہے کہ کوئی خاص محرک ایسا تھا جیسے کہ کوئی محبت ہو یا کوئی رومان ہو یا کوئی خاص فضا ہو جس میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہاں سے یا آپ آج محسوس کرتے ہو کہ یہاں سے شاید میں نے آغاز کیا تھا یہ کہنا بہت مشکل ہے اصل میں جو تحریک ہوئی تھی ذہن کو وہ تو ظاہر دلّی کی ادبی صحبتوں ہی سے ہوئی جی لیکن اس عمر میں تجربات محدود ہوتے ہیں آدمی کے صرف وہ شعر گوئی کی مشق کا زمانہ ہوتا ہے بہت زیادہ سنجیدہ شاعری بھی نہیں تھی وہ لیکن اس سے صرف طبیعت کے رجحان کا پتہ چلتا ہے اس عمر میں جو ذوق ہوتا ہے شعر کا اور پھر جیسے جیسے زندگی کا تجربہ بڑھتا ہے اس کو پھر آدمی اس میں تعمیم پیدا کرتا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر شاعری صرف اپنے ذاتی تجربات تک محدود رہے تو پھر تو کوئی شاعری نہ ہوگی تخیل جو ہے وہ تو اپنے آپ کو زندگی کے بہت سے دوسروں کے تجربات سے دوسری دوسرے افراد سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتا ہے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے جسے جی انگریزی جی جی میں کہتے ہیں تو یوں جی جی بات بنتی ہے اب مثلا افسانہ نگاری اور شاعری میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جی افسانہ نگار بھی یہی کرتا ہے کہ وہ زندگی کی جھلک آپ کو دکھاتا ہے زندگی کو اس نے بھی بڑھتا ہے اور بہت سے لوگوں نے بڑھتا ہے لیکن اس کے تجربات صرف اپنے ذاتی شخصی نجی تجربات تک محدود نہیں رہتے تخیل تو جانتے جی ہیں ہاں. آپ کے بہت کچھ خود پیدا کرتا ہے جی وہ اگر زندگی سے بہت دور ہوگا تو خام اور ناقص نظر آئے گا لیکن وہ بھی اس کی یہی ہے کہ وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے شاہ صاحب ایک جو زندگی کا ادبی سفر تھا آپ کا وہ بہت طویل ہے کافی عرصہ گزارا ہے آپ نے میں جی اس میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ اپنا تازہ کلام سنائیں یہ حالی کے کی غزل ہے یعنی حالمی کہی گئی ہے جی اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں میرے موجودہ حالات سے مطابقت بھی رکھتی ہے سفر میں سفر میں دو گام کے سفر میں کیا شام کیا سویرا کیا فائدہ جو ڈالا طوفان کے رخ پہ ڈیرہ کیا فائدہ جو ڈالا طوفان کیا فائدہ جو ڈالا طوفان کے رخ پہ ڈیرا شاخوں سے در درگزر کر سینوں میں کر بسیرا کیا رنج کیا کل کیا آپ آپ جپنا تو بھی نہیں خود اپنا کچھ بھی نہیں ہے تیرا दा दा جب تک ہے سر سلامت باقی ہے نوبت غم چاہے تو جی بدل لے یہ تیرا اور وہ میرا दा दा چلتی رہی زبانیں بدلی نہ چال دنیا گرتی رہی چٹانے عالم نے رخ نہ پھیرا اس کنو آشنا سے اٹھے قدم تو اٹھے اس کوئے آشنا سے اٹھے قدم تو اٹھے کن راہتوں نے روکا کن بازوں نے گھیرا یہ تحمتیں ہیں ہم پر کیا فرد کون جوہر یہ تحمتیں ہیں ہم پر کیا فرد کون جوہر کیا مجھ سے تو جدا ہے کیا میں نہیں ہوں تیرا اچھے یہ تار پیراہن تو کافی عرصہ ہوا شان صاحب جی میں چھپی تھی۔ تو کافی عرصہ ہو گیا میں اس کتاب کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال اس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ نے نئی زمینوں کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ جی اپ نے قصد نہیں دی ہے۔ میں یہ ضرور اپ سے عرض کروں گا کہ میں نے قصدن نئی زمینیں اختراع کرنے کی کوشش نہیں کی مگر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ خود بخود ایک زمین ذہن میں گونجنے لگتی تھی اور اس کے ساتھ یہ غزل بھی برآمد ہو جاتی تھی تو میں نے دیکھا وہ شاعری جو ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں آمد ہوتی ہے۔ جی اور اگر کوئی طرح سامنے رکھ کر اگر آپ کہیں تو پھر مشاقی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی طرح دل کو لگ بھی جاتی ہے تو اس میں اچھی غزل ہو سکتی ہے ہم قدیم کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ جذب کریں اپنے اندر یہ آپ میں میں زیادہ پاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کی نثر کی طرف آتا ہوں نظمیں دیکھتا ہوں آپ کے ترجمے دیکھتا ہوں جو آپ نے جی. آ, شاہکاروں کیے ہیں ادبی شاہکاروں کے جی. حیات کے جو ترجمے دیکھتا ہوں جی. تو دونوں فاصلے مجھے یکجا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جی. ایک طرف بالکل جدید جی. اور بالکل قدیم جی. تو آپ اپنی یاد کرنا چاہتا تھا کہ روایت تو میرے نزدیک ایک زندہ تسلسل کا نام ہوتا ہے اور روایت کا مفہوم ہمارے یہ لیا جاتا ہے قدامت کا مترادف سمجھا جاتا ہے اس کو یہ صحیح نہیں ہے روایت جو ہے وہ ایک بنتی ہوئی پھلتی پھولتی چیز ہے تو اس کو آپ کوئی یعنی پادر ہوا چیز بھی آپ نہیں پیدا کر سکتے ادب میں کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو ماضی سے اس کی کہیں بنیادی نہ ہو کہیں اس کے قدم ہی جمے ہوئے نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ وہیں ٹھہرے بھی نہ رہیں ایک دائرے میں بھی نہ گھومتے رہیں تو روایت آگے بڑھے گی اگر جب وہ دائرے میں گھومنے لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مرجھا رہی ہے یہ اس میں جان باقی نہیں رہی تو میں نے قسدن تو کچھ بھی نہیں کیا میں آپ سے سجیسٹ کرتا ہوں کہ میں نے بالکش تو کوئی نہ ادھر جانے کی کوشش کی نہ ادھر جانے کی کوشش کی جدھر بھی طبیعت کا رجحان ہوا میں چلا اور اس کے نتائج سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک قدامت سے وابستی کی بھی ہے اور ایک رجحان آگے کی طرف بھی ہے اس میں ایک تھوڑا سا نیا پن بھی ہے یہ یعنی میں نے یہ چیزیں قزد نہیں پیدا کی ہیں بلکہ آپ اگر سچ پوچھیں تو میری طبیعت کا رجحان تو یہ رہا ہے کہ میں آم یعنی آم قدامت پسند نہیں ہوں میں یعنی مجھ میں کنزرویٹزم نہیں ہے دھی. میں آپ میرے دوسرے یعنی ادب کے علاوہ بھی جو دوسرے خیالات افکار ہیں ان میں بلکہ ایک طرح کی جیسے ہم میری تمام پوری نسل میں ایک بے اطمینانی اور قدامت سے ایک طرح کا تعصب تھا وہ مجھ میں بھی تھا شاہ صاحب نے سامین بالکل ٹھیک کہا کہ روایت کا جتنا بھرپور احساس ہوگا اتنا ہی جدید کے معنیٰ جو ہے گہرے ہوں گے جی تو یہ چیز شاہ صاحب نے وعدہ کر دی اب یہ سوال تو ان سے کرنا بیکاری ہے کہ وہ نظم یا غزل میں کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر شاہ صاحب چاہیں تو دے سکتے ہیں یہ غزل میں نے کبھی کبھی سوال ہم شان صاحب یہ کرتے ہیں کہ کچھ رجحان اس طرح کا کبھی کبھی شعراء میں ابھرتا ہے میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل سے میری طبیعت کو زیادہ مناسبت رہی ہے اور غزل میں نے زیادہ لکھی ہے اسی لیے اچھا شان صاحب میں یہ جو شاعری کے بارے میں ابھی گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے اس میں خاص طور سے میرے سامنے تارے پیران تھا جی جی اور اس کے بعد جو چیزیں بات کو کریں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کی نثر کی طرف آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی جو کتاب آئی ہے یہ نقطۂ راز اس کے مضامین اکثر جو پہلے بھی چھپ چکے ہیں ہم لوگ گزرے ہیں اس میں خاص چیز جو پوچھنی ہے آپ سے کہ آپ نے بعض تنقیدوں میں خاص طور سے غالب پہ جو تنقید کی ہے نے انداز اختیار کیا تو کچھ اس پہلو میں جی میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں انالیٹیکل تنقید یعنی تجزیہ مکمل تجزیح جی دلوقتي ہاں وہ نہیں ہے بلکہ ہماری تنقید جو ہے نا وہ تخیلی زیادہ ہوتی ہے یا سرسری مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں کچھ ایک طرح کے امپریشنز ہم بیان کرتے ہیں تو میں نے اس کو بالکل وہ جو کارڈ انڈیکس میتھڈ کہلاتا ہے جی کہ میں ہاں نے ہاں غالب کے تخیلات کو بکھرے ہوئے تھے جی ہاں ان کے ان کے اشتہاروں میں جو مختلف خیلات پائے جاتے ہیں یعنی کس کی زندگی کی کس کس گوشے سے انہوں نے تحیولات لیے ہیں امیجز لیے ہیں ان کو میں نے سمیٹا اور ان کو کلاسیفائی کیا اور اس سے بڑے دلچسپ نتائج برآمد ہوئے مثلاً تھوڑا سا اس سلسلے میں جی مثلاً میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے میرے لیے بڑی اجمبے کی بات تھی اس لیے کہ میرے خیال میں یہ نہیں تھا جب تک کہ وہ اس چیز میرے سامنے آ, نہیں آ گئی کہ غالب نے سب سے زیادہ جو استعارہ برتا ہے وہ آئینہ ہے جی اچھا پھر اس کے کچھ مانیے پھر میں نے دیکھا کہ آئینے کا لفظ کس کس ضمن میں آیا ہے اس کے ساتھ اور کون سے الفاظ یا دوسرے امیجز آئے ہیں دوسرے تخیلات آئے ہیں تو ان سب کے مطالعے سے بڑے دلچسپ نتائج پیدا ہوئے کیا خاص نتیجہ آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جیسے آئنے کا چونکہ وہ جی. ہمارا تو ایک پورا تہذیبی پس منظر ہے اور صحیح فرمایا آپ نے ایک تو یہ چیز جو تھی یہ استعارہ بہت مفید مطلب تھا ان کے لیے اپنے فلسفے کو اپنے اس تصوف کو جسے جو ان کے کلام میں ملتا ہے اس کے اظہار کے لیے اور اس کا تعلق ان کے شخصی کردار سے بھی ہے مثلاً یہ کہ ان کی جو نرک سیت تھی خود پرستی جو تھی انا جو تھی ان کی اس کے لیے بھی چنانچہ جب آپ پورا جائزہ لیتے ہیں کہ آئینہ کن کن معنی میں بنا ہے کن کن اشار میں کس کس ضم میں آیا ہے کس کس کانٹیکس میں آیا ہے اور کن کن الفاظ کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس سے یہ سب نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ ان کی خود پسندی بھی اور ان کا جو فلسفہ تھا خاص وہ بھی کہ یہ عالم جو ہے دراصل یہ پرتہ ہے حقیقت کا یہ حقیقت نہیں ہے شان صاحب میں آپ کے شاعری کے بارے میں دو ایک بڑے خاص سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم پہلے سنا دیں سامعین کو اور جی کوئی نظم کون سی نظم آپ کے ذہن میں ہے میں آپ کو ایک نظم چونکہ ذکر ہو رہا ہے شاعری کا فن کا تو میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں کہ جو فن ہی پر ہے سینکڑوں خواب محبت کی نظر نے دیکھے, محبت کی نظر نے دیکھے سو میرے دیدے بیدار کے کس کام آئے سو میرے ان کہے بول جو راتوں کو سبانے بولے وہ میرے گوشے طلبگار کے کس کام آئے وا. ہیں بہت شوق کی دنیا میں پسانے ارزاں آشنا جن سے نگاہیں نہیں ہونے پاتی ہیں کتنے پیکر ہیں خلاوں میں نظر کے رقصاں جل جن کی ادائیں نہیں ہونے پاتی ہیں چنتی پھرتی ہے نظر خواب کے رنگین ریزے جو یہیں خاک کے ذروں میں نہا ہوتے ہیں سینکڑوں خوابوں کی لڑیوں کو پیروتا ہے خیال تب کہیں اشک کی صورت میں آیا ہوتے ہیں اشک ہی شوق ضیاء کار کا حاصل ٹھہرے یہ بھی اے دل میرے غم خار کے کس کام آئے مٹ گئے دوست نہ اغیار کے قابل ٹھہرے آج چمکے بھی تو کل یار کے کس کام آئے خود ابھی جہد نمو میں ہے جہان گزراں خواب نے پائی ہے یوں ہی سی حقیقت کی جھلک چھن کے آتا ہے بمشکل کوئی نقش تاباں کیف سے رنگ تلک رنگ سے احساس تلک وا. ہے وہی نقش نظر نقش حقیقت یارو جو صنم خانے کی دیوار کے کام آ جائے وا. ہے وہی نقش نظر نقش حقیقت یارو جو سنم خانے کی دیوار کے کام آ جائے ہم تو کہتے ہیں صبا یہ شبنم اس کو جو کسی نرگی سے بیمار کے کام آ جائے آپ نے تو ریڈیو کے لیے بھی گنائیے لکھے ہیں جی گنائی تو میں نہیں لکھا تھا جی جی کی تحریریں بھی ہیں آپ کی جی ہاں کچھ مزاح اور ترجمے کیے آپ نے حیات کے تجربے کیے شاعری آپ نے مسلسل کی ہے اب بھی کرتے ہیں بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی شخصیت میں کون سی چیز سب سے اہم ہے آپ کس چیز کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں میں ان چیزوں میں سے بات چیز جن کو چھوڑ تو نہیں سکوں گا جی مثلاً مثن خیالات آتے ہیں دل میں ذہن میں کچھ مشاہدات ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے کو ان کے اظہار کو جی چاہتا ہے تو نثر تو چھوٹ نہیں سکتی صحیح جی بات ہے نثر تو میں ضرور لکھوں گا لیکن مجھ کو جو ایک تسکین گہری دلی محسوس ہوتی ہے نظم کے لکھنے سے جی اور خاص طور پر غزل کے لکھنے سے وہ نظر نہیں مہیا کر سکتے یعنی طور پہ شاعر ہونے جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں اور اب تو آج کل تو میں لغت کے کاموں سے بھی بہت دلچسپی محسوس ہوتی ہے لیکن میں صاحب پھر یہ کام نہیں ہے لیکن لغت کے کام میں اس شاعر کو تو تسکیل نہیں ملتی یا ہے نہیں nee, تسکین تو خیر آپ کو لگت کام سے بہت زیادہ ملتی ہے مجھے معلوم جی ہے جی کیونکہ آپ جس طرح دن رات کام کر رہے ہیں جی اس کا اندازہ ہے لیکن وہ شاعر کہیں ناسودہ ضرور رہتا ہوگا یہ جی صحیح فرمایا آپ نے تو اس کی ناسودی کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہے ادھر میں تھوڑی سی فرصت کا ہوں اگر مل جائے تو میں ایک مجموعہ اور اپنا ش... برامت کر دوں وہ نہیں مل رہا ہے بہرحال امید رکھنی چاہیے ملے گا میسر آئے گی اتنی سامعین میں آپ سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ تقریباً پندرہ سولہ سال سے شان صاحب لغت پہ بہت ہی انہما کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے آدمی کو میں ہی نہیں کر رہا ہوں میرے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی ہیں یعنی یہ کہ وہ پورا ادارہ کام کر رہا ہے لیکن چونکہ مجھے اس سے ایک خاص تعلق ہے اس کے انتظامی امور سے بھی اور اس کے علمی امور سے بھی بورڈ کا سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے जी. اس لیے مجھے بھی اس میں کچھ نہ کچھ دخل اندازی کرنی پڑتی ہے کچھ پڑتا ہے تو اور میں اس کو اپنی دلچسپی کا کام پاتا ہوں اس لیے مجھے کوئی شکوا نہیں ہے اس کا یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے یہ وقت اگر بچتا تو اس میں کوئی شاعری اور ہو جاتی ہے نہیں لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں جو آپ کا کام ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ کام مسلسل آگے بھی بڑھ رہا ہے شاہ صاحب میں چاہتا تھا کہ اس کام میں جو اس وقت ہو چکا ہے اور جس میں آپ منہمک ہیں جہاں آپ کی ش... آپ کی وہ شخصیت جو شعری شخصیت کراتی ہے تھوڑی سی ناسودہ بھی ہے تو اس کا جو اس کی افادیت جو ہے علیحدہ جی ہے اور بڑی اہم جی ہے جی جی کچھ جی ہمارے سامعین اس کے بارے میں ملتا جی ہے ہاں ہاں है है جی ہاں وہ ہے وہ لغت ہے تاریخی نوعیت کی جی تاریخ جی اصول پر لکھی جا رہی ہے جی جی جی یعنی اس لغت, جی لغت جی کا متمہ نظر یہ ہے کہ اس میں ہر لفظ جی کی بابت جی آپ کو یہ معلوم ہو جائے جی کہ یہ لفظ سب سے پہلے کہاں ملتا ہے اردو ادب میں اور اردو کا جو جی معلوم ادب ہے اور چنانچہ ہم حوالے کے ساتھ صنعت مہیا کرتے ہیں ہر دور سے کہ کس کس دور میں یہ لط ملا بعد ایسے الفاظ ہیں کہ جو بیسویں صدی میں زبان میں داخل ہوئے ہیں بعد ایسے ہیں کہ جو دکنی دور سے اب تک چلے آ رہے ہیں بعد ایسے ہیں جو بیچ میں آئے اور وہیں ختم ہو گئے تو یہ بڑا دلچسپ مطالعہ ہے زبان کا اور ایسی صرف ایک ہی لغت اور ہے م... یعنی آکسفرڈ آ... ڈکشنری جی آ... بڑی آکسفرڈ ڈکشنری جو جی بارہ جلدوں میں ہے ہماری لغت بھی بارہ ہی جلدوں میں ہوگی اور خدا کی فصل سے ہم گیارہ جلدیں اس کی تقریبا مرتب کر چکے ہیں ایک جلد باقی رہ گئی شان صاحب اگر آپ یاد تو میں اپنے سامنے سے کہوں کہ آپ کی شخصیت کے بعد بڑے لطیف پہلو ہیں اور خاص طور سے اس کا ایک حصہ تو ہم یہاں تذکرے میں لا سکتے ہیں وہ ہے ریختی کا جی ہاں ریختی میں نے اصل میں ایک نظم لکھی تھی بیتی برسات وہ دلّی کی خاص جو زنانہ زبان تھی بیگمات کی زبان اب تو وہ کوئی فرق نہیں رہا مردانہ اور زنانہ بولی میں لیکن اس وقت ایک بیان فرق تھا عورتیں اپنی زبان بولتی تھیں چنانچہ میں نے اس کو برتنے کی کوشش کی تھی اس میں اور وہ اتفاق سے بہت ہمت افزائی ہوئی اس کی اور لوگوں نے بہت پسند کیا تو پھر مجھے ایک موقع اور ملا اس کو برتنے کا وہ تھا انتونی کروپیٹرا کے ڈرامے میں, میں. وہ اگرچہ شیکسپیئر کا ترجمہ ہے لیکن اس میں محلات کی جو بولی ٹھولی بولی جو گفتگو ہے م, آ, م, کی اپنی گفتگو اور موضوع بدل گیا اور بات تھی کہ یہ ریختی اسی مقصد کے تحت جو ہے بلا جی. مقصد جی. ہی لکھی تھی لیکن وہ اتفاق سے کافی جذباتی چیز بن گئی تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ان شان صاحب ذہن میں ایک بات آئی تھی اگر آپ یاد میں کہوں میں جب وہ حصہ دیکھا تھا تو میں نے سوچا ممکن ہے شان صاحب کے ذہن میں واضح طور پہ ہو اور ضرور کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگی آپ ہاں کہ ہمارے ہاں چونکہ عموماً مرد کی جانب سے ہوا ہے جی غزل میں جی جی تو یہ ایک آشنا ہے ہمارے جی لیکن یہ زبان جو آہستہ جی ہاں تو شروع میں جی شبل و صورت ذرا ٹھیک جی جی نہیں تھی جی نہیں آتی جی ہاں میں نے سوچا کہ ممکن شان صاحب کے ذہن میں رہا ہو جس لہجے کو بھی لانا چاہیے جی ہاں جی ہاں یہ سب باتیں سوچ کر نہیں ہوتی ہیں شعور میں ہو لیکن مہرج یہ باتیں سوچ کر نہیں ہوتی ہیں اور میں نے لکھا تھا تو ایک نیا تجربہ تھا وہ اتفاق سے کافی صلاحہ لوگوں نے ہمارا ہے میں پھر شا... صاحب ایک بات گفتوک دوران جو بار بار تذکرہ ہوا ہے تو میرے ذہن میں آئی ہے میں پوچھوں جی. کہ ہم جب شیر و عدب کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا لکھتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہمارے خواب رہتے ہیں جی. کچھ خیالات ہوتے ہیں آپ جی. شاعری کے بارے میں یہ مشینی اہل ہے میں ضرورت کروں نے اچھا سوال کیا یہ میں اس بارے میں کچھ کہنا بھی چاہتا تھا جی دیکھیں شاعری جو ہے وہ زندگی کی طرح وسیع ہے جی جس طرح زندگی کو آپ محدود نہیں کر سکتے کہ زندگی میں صرف یہ تو ہوگا اور وہ نہیں ہوگا جی فلا باتیں تو ہوں گی فلا باتیں نہیں ہوں گی زندگی کو آپ محدود نہیں کر سکتے اسی طرح شاعری کو آپ محدود نہیں کر سکتے شاعری ہر قسم کی ہوگی ہر نوعیت کی ہوگی ہر طرح کی ہوگی اور اس کی حدود زندگی کے ساتھ منطبق ہوں گی جی جی چنانچہ میں تو ہر قسم کی شاعری کو سراہ لیتا ہوں جی جی مجھے جدید غزل جدید نظم مرہ حتا کی گویا آزاد نظم مجھے یہ بھی مرغوب ہے میں اس سے بھی لطف لیتا ہوں اور مجھے وہ قدیم شاعری جو تھی جس کے اندر سے زبان کا چھٹکارا ہوتا تھا میں اس سے بھی مزہ لیتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف شاعری ایسی ہی ہونی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے یہ ضرور ہے کہ اگر شاعری زمانے کے ساتھ قدم نہیں ملائے گی تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوگی اس کی ایک سوال میں اور اس سلسلے میں کروں گا جے. کہ ہماری جو نظم مرہ ہے جی آزاد ہے جی اور غزل ہے اس کی جی زبان میں کچھ فرق ہونا چاہیے فرق پیدا ہوگا جی زبان بھی ایک بڑھتی ہوئی پھیل, پھیلتی ہوئی پنپتی ہوئی چیز ہے اور ہر زندہ زبان جو ہے وہ بدلتی ہے ہر زندہ زبان میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے کچھ الفاظ ترک ہو جاتے ہیں کچھ نئے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں صرف سنسکرٹ یا لیٹن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا جی. جو کچھ لغات میں موجود ہے हाँ. یا جو کچھ قدیم ادب کے اندر موجود ہے اس پہ کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے لیکن جو زبان زندہ ہو جس کو لوگ برت رہے ہوں اب بھی اس میں تو یقیناً بہت سے نئے محاورے بھی پیدا ہوں گے اس کا لب و لہجہ بھی بدلے گا اور اس میں الفاظ کا اضافہ ہوتا رہے گا اور کچھ الفاظ متروب بھی ہوتے رہیں گے یہی یہ ہوتا رہتا. شان ایک ہوتی ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی شیر آپ کہتے ہیں جی. تو جو سب سے زیادہ جس میں آپ کو اپنی آتی ہو جہاں آپ کو سب سے زیادہ کوئی ایسی کوئی چیز کو تو <laughs> یہ توانی ہے ویسے تو یعنی جو چٹکی لے رہا ہے یہ صرف گا اس میں بہت <laughs> ساری <سن> چیزیں <laughs> جو میں دل سے نکلی ہوئی غزل تھی جی <laughs> نغم یوں ساز میں ترپا میری جاں ہو جیسے نغم یوں ساز میں ترپا میری جاں ہو جیسے میرا دم ہو میرے سینے کی فغان ہو جیسے یک بیک روح میں اٹھا ہے وہ توفان خموش وادیے گلم نسی میں گزران ہو جیسے نغم و رقص ہوئی جاتی ہے ہر موج خیال چان نیرات میں دریا کا سما ہو جیسے کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے دل سوز کیا سناتی, کیا, سناتی کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے دل سوز کچھ ہمیں درد نصیبوں کا بیان ہو جیسے وا. یوں تیری چشمِ مدارات پہ دل بھولا ہے وا. یوں تیری چشمِ مدارات پہ دل بھولا ہے نشأِ میں پہ جوانی کا گماہ ہو جیسے وا. وا. وا. چشمِ مدارات نئی ترکیم دلس ہیں دل ہے یوں بے دلیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں دل ہے یوں بے دلیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں کوئی قاتل سے طلبگار اماں ہو جیسے واہ, واہ واہ راہ جینے کی کہاں سوخت جانی کے بغیر راہ جینے کی کہاں, راہ جینے کی کہاں, راہ جان جینے کی کہاں سوخت جانی کے بغیر ہر نفس شولہ خاطر کا دھواں ہو جیسے خوب نقشہ ہے میرے فکر کی جولانی کا کوئی کمبخت اسیری میں جوان ہو جیسے واہ واہ, واہ اس نے یوں عرض محبت پہ سنبھل کر دیکھا اس نے یوں عرض محبت پہ سنبھل کر دیکھا اس یوں عرض محبت پہ سنبھل کر دیکھا کے دل کو تو خبر ہو نہ گماہ ہو جیسے واہ ایک نوا حاصل صد عہد فغاں ہے حقی دیکھیں یہاں روایت کے تسلسل کے ایک نوا حاصل صد عہد فغاں ہے حقی بوئے گل لاکھ بہاروں کا نشان ہو جیسے واہ, واہ, واہ سامین آپ اس وقت شان القی سے مل رہے تھے ان کا کلام سن رہے تھے ان کی باتیں سن رہے تھے ان کے ہاں جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو میں سنا کہ قدیم ایک زبردست روایت ہے زندہ اور فعال قوت ہے جس سے جدید جنم لیتا ہے ہمارے سب تجربے روایت کا حصہ ایک دن بن جاتے ہیں اور اس طرح سے جیسے زندگی کارواں آگے بڑھتا ہے اسی طرح ادب کا کارواں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے اس میں نئے نام شامل ہوتے چلے جاتے ہیں شان صاحب کی شخصیت بہت پہلو دار ہے اس میں بےحد تنوع ہے اور جہاں وہ لغت پہ کام کر رہے ہیں نثر میں نئے مضامین لکھ رہے ہیں نئے تجربے کر رہے ہیں نئی طرح کی تنقید سامنے آ رہی ہے وہیں ساتھی ساتھ انہوں نے نہ کو بھلایا ہے اور نہ بھلانے کا کوئی ارادہ ہے